الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ولا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبئهم بحسان إلى يوم الدين أما بعد فعوذ بالله السميع للين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ويعلمكم الله محترم حضرات ديني بھائيو اور آج جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ علم کے متعلق ہے جو علم بڑی فضیلت اور اہمیت والا ہے اور انسانی ضروریات میں امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ایک انسان کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کھانے اور پینے کی چیزوں سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے کھانے پینے میں بھی اسلام اور دین کی ضرورت ہے تعلیم کی ضرورت ہے یہ بڑی اہم بات ہے جو امام محمد بن حمر رحمۃ اللہ نے کہا تو کہ اس لیے آج انشاءاللہ علم کے متعلق چند باتیں ہم آفرات کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق رسیح فرمائے نمبر دو علم کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو نبی عہد صلاف سامنے آ کر کے اعلان کیا ہے لوگوں ان بوئس معلم اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے انسط معلمن اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیم دینے کے لیے علم سکھلانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے یہ بہت بڑی فضیلت علم کی ہے اور علمی کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو سب سے بڑا فریدہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو تعلیم دے آپ معلم بن کر کے آئے نمبر دو علم حاصل کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے اور رسر اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھے اللہ اس کے رسول کے دعت و فرماو ڈاری کہیں اللہ کے ڈر سے برائیاں چھوڑے اور اللہ تعالی کے ڈر سے نیکیاں کرے اگر انسان کے اندر تقوا آ گیا فرق العالمین نے اعلان کیا وط تک اللہ وحکوم اللہ اے میرے بندھو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں سکھلائے گا تمہیں علم دے گا نمبر تین دوستو بہت ہی ضرورت ہے جب آپ نے سمجھ لیا کہ سنانا اور علم دینا اے اللہ رب العالمین کا کام ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر علم ہم چاہتے ہیں تو دل لگا کر کے رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے اور یہی وہ علم کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کو پڑھ ڈالیں اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی چیز کے معدنے کا حکم دیا تو علم تھا وکر ربنی علم آپ لگا کر کے دعا مادہ اور اضافہ کر دے اسی لیے نبی عہصر تو شام بڑی پابندی سے دعا ماغا کرتے تھے اللہ فانی با الم تنی وی ماں فوبی علم فوبی او کما کا اللہ تو تکوا کے ساتھ ساتھ دوا ضروری ہے نمبر نمبر تین نمبر بہت ہی ضروری ہے دوستو کہ ہم اپنے اندر علم حاصل کرنے کے لیے ایک فکر پیدا کریں کہ اور یاد رکھیں یہ علم انسان کو ملتا ہے تو اس کے لیے معلم اور استاد کی ضرورت ہوتی ہے بغیر معلم کے بغیر استاد کے دینی تعلیم کیا دنیا کی کوئی تعلیم بغیر استاد کے بغیر اور معلم کے وہ معتبر نہیں ہوتی صحیح تعلیم نہیں ہوتی اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں معلم کی ضرورت ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کے اندر اور نبی حصلہ سامنے ہادیش کے اندر استاد سے علم حاصل کرنے کی بڑی تاخیر کی علم حاصل کرنا ہے تو علم والوں سے جڑے معلم کو پکھیں اور معلم کے ذریعے علم حاصل کریں اسی لیے آپ گراغور کریں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آدم علیہ السلام شام کو بنایا تو فرمایا آدم و آدم علسما اللہ آدم علیہ السلام کا استاد اللہ رب العالمین خود بنا اور فرمایا وعلما آدم اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہر چیز کا علم دیا اسی طرح سے نبی علیہ السرا تو سارے نبیوں کے سردار ان کو بھی معلم کی ضرورت تھی اس لیے رب العالمین نے فرمایا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ن ادم کو ساتھ کی ضرورت سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ وسلم الله عليك عظيما اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے اپ کو ان باتوں علم دیا سکھایا جس کا اپ کو علم نہیں تھا الرحمن علم القران خلق ال اللہ مقل بنا اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ پرواہی نہ دل کی تو حضرت جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا اس بسم رب اللہ دیا تو دوستو علم کے لیے ضروری ہے کہ آپ معلم کا انتخاب کریں اور معلم سے علم حاصل کریں نمبر پانچ یاد رکھیے گا یہ علم ایک ایسی نعمت ہے اس کے ذریعے اللہ تعالی علم کی برکت سے لوگوں کے درجار لوگوں کے مقام و مرخلے اللہ تعالیٰ بڑھایا فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا لعلم درجات انہا رب العالمین جس کسی بندے کو ایمان کے ساتھ علم دے دیتے ہیں تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمتا کریں اور ایسا علم جو عمل, عمل کریں اور جو ہمارے لئے خیر بردر دریا برے اقول قولی حادا واستجر اللہ من کل ذنب واتو بجرین الحمد للہ وطفیٰ وسلم الذین واطل صفاء امباد <مابا> نمبر چھ دوستوں علم بڑی عجیب سے نعمت ہے اگر انسان علم حاصل کرے اور لوگوں کو سکھائے معلم بھی بنے اور متعلق بھی بن جائے تو اللہ رب العالمی کا فضل کرم یہ کہ آسمان پر اللہ رب العالعالمی سے لے کر کے کائنات کے ساتوں آسمانوں کے فرشتے اور زمین پر بسنے والی ساری مخلوقات اس کے حتمی میں رحمت دعے برکت کیا کرتی ہیں حدیث کے اندر آیا نبی رہے سرآبا ملا و مل تفیب لا ہاں انا معلم الناس الخير. او اللہ معلوم اے لوگوں علم حاصل کرو علم مح... پہلے متعلم بنو پھر معلم بنو علم سیکھو علم سکھ کیوں سا سفر اللہ سات و آسمان کے سرشتے مق... زمین سات و آسمان اور سات و زمینوں میں بکنے والی مخلوقات آپ نے سرپردا یہاں تک کہ ہتنا والا تفریح جوڑا دلوں میں رہنے والی چوٹیاں اور سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں یہ ساری مخلوقات اور اللہ تعالی خالق چوبیس گھنٹے خالق نے اپنے ساتھ ساری مخلوقات کی بیوٹی لگا رکھی ہے علم حاصل کرنے والے اور علم سکھلانے والوں کے حق میں ہر وقت دعائے رحمت اور دعائے مقصد اور دعائے برکت کیا کرو اتنی بڑی چیز علم کو اللہ نے بنایا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو رحمت نادر کرتا ہی کائنات کی ساری مخلوقات کو حکم دیا ہے یہ ساری مخلوقات میں اس کے حق میں دعائیں رحمت اور دعائیں برکت کرے نمبر سات اللہ رب العالمین نے بڑا کرم یہ کیا اگر انسان علم ان حاصل کرے تو علم ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کھول جنت دیتا ہے اور اس دنیا کے اندر جنت تک پہنچانے والے اللہ رب العالمین نے کہا تھا تو فرما بنداری سارے راستے اللہ تعالی علم کی برکت سے کھول دیتا ہے حدیث کے اندر آیا نہ ہی علم اللہ خواہ رہی کن الجنہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے چند قدم کا دور کا یا طویل کا سفر طے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس سفر کی برکت سے نیکیوں کے سارے دروازے اور جنت کے سارے دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیا کرتے ہیں خصوصے جنت اور دنیا کے اندر نیکام کرنے کی توفیق اور سارے راستے لا دیتے ہیں علم کی بڑکشی نمبر آٹھ دوستوں بہت ضروری ہے کہ جس طرح سے ہم علم حاصل کریں اور ہم آج بنے متاثر بنے دن سیکھے سکھائیں ایسے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی دن کی تعلیم دیں اور ان کو سکھائے اللہ منہ اولاد اپنی اولاد کو سکھلاؤ تعلیم دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے رب ال نے فرمایا ہو انفسکم ایمان اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت دے کر کے اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ یہی علم کے مطابق آٹھ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق فکر سے ہی فرمائے ارحان ہم نے جو بیمار ہو سفا کُلی فرما جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور جو مکرو ہے ان کے قرض پودا کرا دی جو بورے بھٹکے اللہ ہدایت پر لگا دے الحاظ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس ادونا شیخ خلیفہ اور ان کے امان و صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و راست نصیب فرما ہر براہ سے محبوب رکھے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان کاشمی حفظہ اللہ اور ان کے اصحاب اور استحکا کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا کرے الحان ان حضرات کو ہر فلا ہر آفت ہر مصیبہ سے بچا لے اور میرے ایسے لوگ کام لے جس میں آپ کی امت کی فلاں کام اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے چیز سے ان کے ہاتھوں کو روک لے پکڑ لے جن میں آپ کا گھر آپ کی گھر آپ کا گھر آپ کی نارہدگی امت و ملت کا نقصان و خسارہ اور ملک و وطن کا خسارہ ہے لہٰذا میر دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان ملک کو امن و امان کا اماندہ بنا دے جہاں مسلمان اقلیت میں اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی دین کی ایمان کی عزت کی عزت کے حفاظت عباد و کم اللہ انبلا وی تاغر کرم کرد اللہ ودیب رحم و رز